وَإِذَا أو إليها قائماً قل مَا تجا و خَيْرٌ مِّنَ و وَمِنَ التِّجَارَةِ و اللہ خیرقی اور اے میرے نبی لوگ جب کوئی تجارت یا تماشا دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو ممبر پر کھڑا چھوڑ دیتے ہیں آپ بتا دیجئے کہ اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ لہو لعب اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے اچھا روزی دینے والا ہے عصایت کریمہ کے سبب نظول کے بارے میں بخاری و مسلم وغیرہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ کھانے پینے کا سامان لے کر مدینہ پہنچا صحابہ کرام کو جب خبر ہوئی تو ایک ایک کر کے مسجد سے باہر جانے لگے یہاں تک کہ صرف بارہ آدمی رہ گئے جن میں ابو بکر و عمر بھی تھے تو یہ آیت نازل ہوئی ابو داود نے کتاب المراسیل میں مقاتل بن حیان سے روایت کی ہے کہ مدنی زندگی کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز عیدین کی طرح خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور کہا کہ دہیا بن خلیفہ تجارتی مال لے کر آیا ہے یہ سنتے ہی لوگ ایک ایک کر کے مسجد سے باہر چلے گئے صرف چند افراد رہ گئے قافلہ کی آمد کے بعد صحابہ اکرام سے جو غلطی ہوئی اسی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعتاب فرمایا کہ جب یہ لوگ کوئی تجارتی قافلہ یا سامان لہو العب دیکھ لیتے ہیں تو تیزی سے اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو ممبر پر تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں آپ انہیں بتا دیجئے کہ آپ کا خطبہ سننے اور اس سے مستفید ہونے کا جو اجر و ثواب ہے وہ لہو العب اور تجارتی نفع سے زیادہ بہتر ہے اور آپ انہیں یہ بھی بتا دیجیے کہ اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اس لیے انہیں اس خیر و برکت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کے پاس ہے اور روزی کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے فوائد نمبر ایک فخر الدین راضی نے آیت جمعہ کا گزشتہ آیتوں سے تعلق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہود موت سے دنیا کی لذتوں سے متمتے ہونے کے لیے بھاگتے تھے اور اہل ایمان بھی خرید و فروخت حصول متائے دنیا کے لیے ہی کرتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیح فرمائی کہ وہ جب جمعہ کی اذان سنیں تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کریں جو متائے آخرت ہے تاکہ یہود کی مشابہت سے بچیں نمبر دو یہ آیت ان حضرات کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جو بھی جمعہ کی اذان سنے گا اس پر نماز جمعہ واجب ہوگی اور یہ ان لوگوں کی بھی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ عورتوں پر جمعہ واجب نہیں ہے اس لیے کہ آیت میں خطاب مردوں سے ہے نمبر تین فیضہ قزیت سولتف فن تشروف العرض سے یہ بھی مصطف ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ کا وقت نماز سے پہلے ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد زمین میں پھیل جانے کا حکم دیا ہے نمبر چار من فضل اللہ سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی تعطیل کوئی شرع حیثیت نہیں رکھتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد تلاش رزق کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے وب اللہ